بسم اللہ علیہ علی محمد و محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہن المام شامل برادر المٰن صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب دعوت شریف میں سلسلہ نمبر سات سو اٹھائیس پبلک تین سو ستر ہیں سات سو اٹھائیس شریف کی شروع شبتہ در کی درست تعداد تین سو ستر جے کی عورتِ فتح میں ہم میں اعظم اسم اسماع حوشنا کی بعد میں اس میں نمبر ستائس یا بصیروں کی لغت کے لحاظ سے توضیع و تشریح یہ اس زمرے میں ہماری گفتگو ہے اس سلسلے میں چھٹی کتاب جو ہے کتاب خصوصیات اسمان حوصنار سے کچھ مطالب نقل کروں اس کی کتاب اردو زبان میں ہی ابتدا لکھا ہوا ہے اس میں آپ فلماتے ہیں البشیر یعنی ہلکی سی لکیر ہاں جی باری تمام چیزوں کا دہنے والا ہلکی سے لکیر بھاری تمام چیزوں کا دیکھنے والا یعنی ہلکی سی ہلکی سے لے کر بھاری سے بھاری چیزوں کو سب کو دیکھنے والا سم بسر یہ جو ہے سننا اور دیکھنے کی جو قوت ہے سم بسر یہ دونوں ان صفات میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی ان کی حیثیت کے مطابق عطا فرمائی ہے مگر انسان تو اپنے کانوں اور آنکھوں سے سنتے اور دیکھتے ہیں ہاں جی جو ہم سب کو بتائیں اور ان اعضاء کے محتاج ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے صفات سب و بسر ذاتی اور لامتناہی ہیں اللہ تعالیٰ کے سب مبصر جو ذاتی اور لا متناہی ہیں اور کسی خارجی وسائل کا محتاج ہرگز نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مدلا لامحدود اور لا متناہی ہیں جبکہ ہماری تمام صفات محدود ناقص اور اضافی ہیں اور بیرونی وسائل کے محتاج ہمارے تمام صفات کے بقا استعمال وہ لوگ جو اس مادی دنیا سے باہر کے حقائق کو نہیں جانتے ہیں نہ اور نہ مانتے ہیں ہاں جی وہ صفات اباری تعلیٰ کو بھی نہیں پہچان سکتے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ایسی ہیں جو معلومات کی ساری صفات سے ساری خصوصیات سے ماورا یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ایسی ہیں جو معلومات کے ساری خصوصیات سے ماورا اور بالاتر ہیں کیونکہ وہ خالق ہے رازق ہے واجب الوجود ہم ممکن الوجود محتاج ہے لیکن ہمیں بطور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے بندہ کے ان صفات الہیہ پر ایمان رکھنا چاہیے خواہ ہماری ناقص سمجھ میں ان کی حقیقت آئیے یا نہ آئے جب اللہ نے قرآن بار میں فرمایا میں سامی ہوں میں سننے والا ہوں میں بصیر ہوں میں دیکھنے والا ہوں میں ہمیں مانا ہوگا اگر جب وہ کو نہ جان سکے اس کی حقیقت کو اللہ دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں حقیقت کو ہم نہ دیکھ سکیں ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اصل حقیقت کو آپ نے تسلیم کرنا اللہ سننے والا جاننے والا ہے ارشاد باری تعلیٰ اللہ نے خود فرمایا لہ سے کمزل شُن وسم البشیر کوئی اس کا مثل نہیں ہے کوئی شاء اللہ کی مثل نہیں کوئی اللہ کا مسل نہیں تو وہی در حقیقت جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے لہس کا مجلس وہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے اس کوئی منسم مصرم و مصرم نہیں اور حسم البشیر اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ہاں جی اور کوئی شوس کے مشن نہیں ہے اور وہی در حقیقت سننے والا دہنے والے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سم و بصر بھی صرف الفاظ میں ہمارا اور اللہ کے سم بسر میں اشتراک ہے اما معنی اور حقیقت کے لحاظ سے کوئی اشتراک نہیں ہے جس جی طرح وجود کے معنی مخوب لحاظ, لحاظ اللہ ہمارے وجود کے وجود کے لفظ میں اشتراک ہے معنی میں کوئی اشتراک نہیں ہے ہاں جی تو اس طرح اس کے شفات میں بھی ہے ان صفات میں ہمارے لیے یہ باتیں کتاب خصیہ تھا اسماع الحسنہ کی, کی سبھا نمبر دو سو دو سو پہ انہوں نے لکھا مزید فرماتے ہیں ان صفات میں ہمارے لیے جو پیغام یاد رکھنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بات کو سنتے ہیں چاہے وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بات کو سنتے چاہے وہ خفیہ و اعلانیہ ہو اس کے لیے جو کوئی چیز خوف خفیہ نہیں اللہ کے لیے کوئی چیز خفیہ نہیں انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے انسانوں کے دلوں کے اندر موجز ہاں جذبات اور دماغوں کے اندر پکنے والے خیالات اور وسوسوں سے بھی آگاہ ہیں خود اللہ چنا چرشد باری طالب و ورن و ماتوس ویسو بہ نفس وَنَحنُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ذات قرما اور ہم وہ باتیں بھی جانتے ہیں جس کا وسوسہ اس کا نفس پیدا کرتا ہے اور اس کی شہ سے بھی زیادہ اس کے ہم قریب ہیں قرآن پاک کی جو ہے سرقا فائد نمبر سول یعنی اللہ تعالی ہمارے تمام ارادوں اور نیتوں سے اللہ تعالی ہماری تمام ارادوں اور نیتوں سے خود ہم سے زیادہ آگاہی اس میں شک نہیں ہمیشہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر پکار سن سنتے ہیں ہر پکار سنتے ہیں. تمام بندے تمام معلومات تمام بندے اگر بےیک وقت تمام بندے بےیک وقت انہیں پکارنے لگے تب بھی وہ سب کی باتیں سن لیں گے اسی طرح جو کچھ ہیں اس کارخانہ علم میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں انسانوں کی کوئی کارروائی یا کارستانی چاہے وہ کتنی ہی خفیہ ہو اس ذات سمیع و بصیر سے ذرہ برابر بھی مخفی نہیں ہے ذہن کر آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں اللہ کے ان صفات پر پختہ ایمان ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچانے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی ضمیر ایمان آ جائیں یہ بات ہر وقت یاد رکھنے کی ہے ان صفات کا مراقبہ کہ اللہ سننے والا اللہ سمیع ہے اللہ, اللہ بشیر دیکھنے والا ہے، اللہ علیم جاننے والا ہے ان صفات پر جو ہے آپ کا مراقبہ ان صفات کے معنی مفہوم کو صحیح طریقے سے دل و دماغ میں خلوت میں بیٹھ کر بٹھانے کی کوشش اور اپنے آپ کی ان الفاظ کے معنی مفہوم انصفات پر یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ ہر صورت میں سننے والا ہے ہر صورت میں جانے، ہر سورج میں جاننے والا ہے اور ہماری کوئی حرکات و گفتار رفتار گفتار رفتار کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ مافی رکھ سکتے ہیں اس طرح اگر ہم اس میں مراقبہ کریں ہاں جی تو آپ فرماتے ہیں کہ ان صفات کا مراقبہ جو ہے انسان کو میں یہ بات ہر وقت بندے کو یاد رکھنے کی ہے کہ ان صفات کا مراقبہ گناہوں اور غفلتوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ آپ بہت جو گناہوں سے اس لیے رکتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہا ہے لوگ برا والا کہیں گے ہاں یا پولیس پکڑ کے ہمیں جیل میں ڈالیں گے یا کوئی ہمیں سزا دیں گے عدالت سے ہاتھی کرے گا جیل ڈالے گا تو نہیں یہ ساری چیزیں انسان کی مزاج میں صفات میں جب آپ اس بات کے یقین و اللہ جو حاکم ملک ہے قدرت مدلخ کا ذات ہے اسے ہماری وہ ہماری ہر بات سن بھی رہی ہے دیکھ بھی ہمارا ہر کردار دیکھ بھی رہا ہے ہر چیز کو دل و دماغ کی موجزن باتوں ارادوں کو جانتا بھی تو پھر اس اگر آپ کا پختہ یقین ہو جائے تو آپ کیسے گناہ کریں گے ظہرمائے ان کا جو ہے ان صفحات کا مراقبہ گناہوں اور غفلتوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے اولیاء کرام نے اسی طرح اپنے آپ کو بچایا ہے اگر ہم اپنے دل و پر یہ خیال طاری کر لیں کہ یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ وہاں سنا جا رہا ہے خلق عمل میں اور یہاں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ وہاں دیکھا جا رہا ہے خلق میں ظاہر ہے کہ پھر معاشی اور جرائم بدعنوانی اور مظالم پر آمادہ ہونے کا دائع انسان کے اندر اگر بالکل ختم نہیں تو بہت کمزور اور مضمحل ضرور ہو جائے گا انسان خوف کرے گا ڈرے گا بھئی اگر میں سر کروں تو کل کیا کروں اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو جانتا ہے اللہ تو سن رہا ہے یہ خوف اس کو چین سے بہنے نہیں دیں گے یہ ضمیر جب بیدار ہو گیا تو اس کو گناہ کرنے سے بہت زیادہ بالبشیر جلل جلال وہ ذات ہے جو ہر چیز کا دیکھنے والا ہے اگرچہ وہ بہت باریک اور چھوٹی ہو سب کو دیکھتا ہے وہ رات کے وقت سخت سٹان میں رینے والی چونٹی کو بھی دیکھ سکتا ہے رات کے وقت ہاں جی سیاہ چونٹی کو اور وہ ساتویں زمین کے نیچے اس طرح دیکھتا ہے جیسے ساتویں آسمان کے اوپر دیکھتا ہے اس کے لیے کوئی اوپر نیچے ہاں جی زمین کے نیچے زمیر کے اوپر سرا تعت عرش سرا اس کے لئے تو کوئی فرق نہیں وہ ہمارے لیے یہ سب اللہ تعالیٰ ایسے بصیر جو کہ کالی چونڈی کو سخت چٹان اور پتھر کے نیچے بھی چلتا ہوا دیکھتے ہیں اور اعضاء میں ہاں جی اور انسان کے اعضاء میں پوشیدہ غذائی نالیاں بھی اس کے سامنے ظاہر ہیں انسان کے اعضاء میں پوشیدہ غذائی نالیاں بھی اس کے سامنے ظاہر ہیں اور رگوں کی سفیدی بھی ان کے لیے ظاہر و باہر ہیں اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ان خیانتوں کو بھی جانتے ہیں جو گوشے چشم سے انسان کی صادر ہوتی ہیں اور آنکھوں کی الٹ پلٹ سے بھی باخبر ہے تو یہ سب جو ہے کتاب آسم خرشت آسما کے سفر نمبر دو سو چورانوے کیونکہ اللہ تعالیٰ علم اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم حضوری ہے پوری کائنات جو ہے سمیت ہر شے اس ذات اقدس کے سامنے حاضر ہے لہذا کوئی چیز بھی اس سے مافی نہیں رہ سکتی پوری کائنات اللہ سامنے کے سامنے حاضر ہے حاضر و ناظر ہے ہاں جی کوئی چیز اللہ سے نہ مافی ہو سکتی ہے نہ چھپ سکتے, نہ سکتی ہے نہ بھاگ سکتی ہے ہاں جی نہ اپنے آپ کو نہ کسی بات کو چھپا کے کر سکتے ہیں نہ کوئی حرکت چھپا کے کر سکتے ہیں نہ دل میں کوئی چیز چھپا کے رکھ سکتے ہیں یہ سب قرآن باقی واضح آیتوں سے ثابت ہے اور قرآن ہمارا قدر سچا کتاب ہے برحق کتاب لہٰذا حضین اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جن کو صفات علم کہا جاتا ہے ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں ہاں جی اور اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی معاشیت سے اللہ سے شرم کرتے ہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے پھر میں کیسے منع کروں ایک بزرگ شاد دیکھ رہا ہو ماں باپ دیکھ رہا ہو بارہ بھائی دیکھ رہا ہو اس دیکھ رہا ہو تو ہم وہ بہت, بہت سے حتٰ بعض اوقات ایک بعد تم چھوٹا بچہ بھی تمیز جو سیکھ وہ بھی دیکھ رہا ہو تو آپ بہت سے کاموں سے آپ خود کو بچھا کے رکھتے ہیں کیونکہ یہ بچہ آگے بتائے گا ہاں جی یا اسے اس شرم کر کے بتائے تو میرا جو ہے یہ معاشرے میں ذلیل ہوں گا تو اللہ تعالی جکل کل میدان حاصل میں انسان کی تمام عمل سامنے آ جاتی ہے ہاں جی کوئی آپ کے کوئی عمل جو ہے اب چھپا وہ نہیں رکھتے فرشتے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے وہ گواہ ہیں ابران نے کہا آپ کے تمام عذاب و جوارے آپ کے خلاف گواہ ہیں ہاں جی فرشے آپ کے خلاف گواہ ہے. وہ نامہ عمل لکھا ہوا ہے آپ جس جگہ پر ہے وہ جگہ آپ کے خلاف گواہ ہے وہ زمان و مکان آپ کے خلاف گواہ گرامین سب کے اوپر اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا اللہ جان رہا پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہاں ہم تو پھر ہم نے اپنے اللہ کی اس مقدس کتاب کو نوض اللہ جلایا۔ ہم نے اللہ کو جُل پھر تو ہم نے رسول کو جُر اگر ہم گناہ پھر بھی کرتے ہیں ان سب کو جاننے کے وجہ لگے نوض اللہ ہم نے اللہ رسول قرآن ہاں جی سب کو ہم نے جل پناہ ہم پرور دگارا ہم سب کو تمام مسلمان عالم کو ترین مقدس اصما و صفات پر صحیح معنیٰ ان کے معرفت اور ان پر پختہ ایمان رکھ کر گنؤں سے بھرپور بش کے رہنے کی حیات ان جو ہے توحفیۃ امین, سم آمین